اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا لکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور را دیتا ہے جسے چاہے اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے